اسی طرح حضرت مہدی کا بھی منکر ہے اور یہ عقید بھی الافاق میں آگے جنبی وقائد ان کہیں گے وہ سب دورالآفاق کے عوالے سے ہیں جواب جبکہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی آمد قریب قرب قیامت ہوگی یہ بار احد سنت و جمعات کے نزدیک احادیث متواترہ سے ثابت ہیں عن امی سلمت رضی اللہ عنہ قادر سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول از مہدی من رضی اللہ عب صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی میرے خاندان سے ہوں گے یعنی اولا فاطمہ سیدمنسبی رجسلم بھی اس میں نبیش بہو فی الخل وداعش الخلق فی الارض عدلا سن ابی دور صفحہ نمبر دو سو اکتالیس اور مشکار صفحہ چار سو اکہتر علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بیٹے حسن کی نصب سے ایک شخص نکلے گا اس کا نام تمہارے نبی کے نام کی طرح ہوگا اخلاق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے مشابہ ہوگا لیکن شکل میں نہیں اور زمین کو عدم انصاب انصاف سے وہ بھر دے گا عن بن مسعود رضی اللہ عنہ یمز العربی تھی اسمی و اسم ابی اسمہ ابی حید هاد الحدیث حدیث الحسن اضاک جن نمبر دو صفحہ دو اکتیس اور ترمیزی جن نمبر دو صفحہ چھیالیس اور مشکار صفح چار سو ستر مشہور رضی ال سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا میرے خاندان میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہوگا اس کے نام میرے نام کے اور اس کے وادل کا نام میرے وادر کے نام کے مطابق ہوگا اور حضرت مہدی کے انکار کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ان کا انکار کسی بھی صورت میں جائز نہیں اور حضرت مہدی کے آمد پر اجماعی امت بھی ہے کہتے ہیں کہ مزید وضاحت کے لئے دیکھ لیجیے شرخ عاقی سفاری, سفاری جن نمبر دو سفہ سڑسٹھ اس طرح شیخ ابن حجر مکی رحمۃ نے کتاب مہدی منتظر کے علامت لکھی ہے منشا افج و راج علیہ یعنی جو چاہے اس کتاب کی طرف رجوع کرے